اصل مسئلہ یہ کہ دین کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے جب آپ حکمت سے نہیں کریں گے تو اس میں خرابی پیدا ہوگی اگر بجائے جھڑکنے کے بچے کو پیار محبت سے پیچھے کھڑا کر دیا جائے تو کیسا ہوگا یہ ہے ٹھیک نا یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بچہ اگر بیچ میں سمجھ اگر آ جائے تو صف منقطع ہو جاتی ہے جس سے نماز مکرو ہے ٹھیک اب اتنا بڑا بچہ ہو جس کی تعریف مراحق یہ لفظ استعمال کیا فقہ میں جو بلوغ کے قریب ہو بالغ نہیں ہوا لیکن بلوغ کے قریب ہے دیکھنے میں بالغ نظر آتا ایسا حافظ اگر کسی تراوی میں لقمہ دے دے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اگر کوئی بچہ لقمہ دے دے آٹھ سال کا بچہ حافظ اور لقمہ دے دے امام لے لے تو نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے کہ اس پہ نماز فرض نہیں تو نماز میں نہیں ہے وہ یوں ہم شمار کریں پیار محبت سے اس کو کھڑا کیا جائے لیکن کوئی آدمی دیکھنے میں بڑا ہے بالغ لگتا ہے اس میں کوئی حرض نہیں کہ اس میں صف منقطع نہیں ہوگی اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کی عالم کو جب وہ سمجھائے تو اس انداز میں سمجھائے کسی کی عزت نفس مجرو نہ سمجھے وضو خانے میں کھڑا ہو جائے اور کسی کا وہ کمبت کہیں کا اتنا لمبا تڑنگا نظر آیا ابھی تک وزو نہیں آیا تو آ نہیں چھوڑ دے گا وہ ہمارے نوجوان بہت سے پائنچوں کو یہاں چڑھا لیتے وہ نماز پڑھنے آ گیا تو ہم اس کو غنیمت سمجھتے اب اس کو ہم جھڑکیں کمبت اتنے دن ہو گئے نماز کسی نے بتایا نہیں کہ کفے صوب جو میں پیار سے سمجھا اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جو امام تازہ کرنے والی حضرت امام حسن اللہ انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وضو کر رہا اور وضو میں غلطی کر رہا اب وہ ٹوک سکتے تھے ان کا مقام تھا ان سے بڑھ کر کہ اس زمان میں کون معذ ہوگا لیکن آپ خاموش رہے اور جب انہوں نے وضو کر لیا آپ نے ان کو کہا کہ بڑے صاحب یہاں آپ کھڑے ہو جائیے اور مجھے دیکھیے میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاؤں گا جیسا میں نے اپنے نانا کو دیکھا وہ کھڑے ہو گئے جب امام حسن نے وضو کیا وہ اپنی غلطی پر متلا ہو گئے کہ یہاں میں نے غلطی کی یہاں مجھے تصحیح کرنی چاہیے اگر پیار اور محبت سے سمجھایا جائے بڑے سے بڑا سنگل آدمی جو ہے اس کو بھی برا نہیں لگتا سمجھانے کا انداز کہتے ہیں کسی بادشاہ نے خواب دیکھا ایک محبر کو بلایا خواب کی تعبیر بتانے والوں اس نے خواب کی تعبیر بہت اچھی بتائی کیا کہا اس نے کہا جی اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتے دار مر جائیں گے آپ سب کے آخری میں مریں گے تو عجیب بات اس نے کی ایک اور کو بلایا وہ بڑا مدبر تھا معبر یعنی تعبیر دینے والا اس نے خواب سن کر کہا کہ بادشاہ سلامی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے تمام عزا میں آپ کی عمر بڑی فرق کیا ہوا دونوں میں <laughs> بات تو ایک ہی کہی لیکن اس نے اس انداز میں کہی کہ آپ کے سارے رشتے دار مر جائیں گے آپ سب کے آخری میں مرے ذرا بھونڈی بات تھی اور دوسرے نے کہا کہ آپ کے تمام عزا گھر والوں میں آپ کی عمر شریف بڑی ہے بات تو وہی ہوئی یا نہیں اس کو انعام ملا دوسرے کو نکال دیا گیا شاہی دربار میں آنے کے لائق نہیں ہے تو جب بھی سمجھائیں پیار محبت سے سمجھائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذباتہ فرمائے اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں